یہاں سے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع فرمایا ہے اور یہ تذکرہ جو یہاں سے شروع ہوا ہے اللہ کی توحید کے معاملے میں اور بنی اسرائیل نے جو جو کام کیے تھے اچھے اور برے اس سلسلے میں اللہ تعالی نے اسے آگے بہت آگے تک بیان کیا ہے بنی اسرائیل سے یہاں جو بات شروع ہو رہی ہے یہاں سے لے کے اور بہت آگے تک تقریباً پندرہواں رکوع جو ہے ان دس رکوعات میں مسلسل اللہ نے بنی اسرائیل پہ بات کی ہے اور بنی اسرائیل کا اصل وطن شام تھا چونکہ وقت اتنا ہے نہیں اس لیے اس کی تفصیل ہم آپ کے سامنے پیش بھی نہیں کر سکتے آپ اگر جوئش انسائکلوپیڈیا دیکھیں جو اب انٹرنیٹ وغیرہ پہ بھی آ گیا ہے تو آپ کو اس میں تفصیلات مل جائیں گی کہ ان کا اصل وطن شام تھا اور اسد یوسف علیہ السلاۃ والسلام جب مصر لے جائے گئے اور بکے تو وہاں پر بنی اسرائیل چلے گئے اور پھر یہ شام سے مصر میں جا کر رہے ہیں اور پھر حسب موسا علیہ السلاۃ والسلام کے دور میں پھر سے نجات پا کر یہ لوگ پھر بحیرۂ قلزم کو عبور کر کے شام کے لیے واپس گئے ہیں اور شام سیریا اور ان کے پاس اس وقت فلسطین نہیں تھا اور بیت المقدس نہیں تھا اور اردن کے پار کا جو علاقہ تھا دریا کا یہ بھی نہیں تھا اور اللہ تعالی کو منظور یہ تھا کہ اللہ انہیں وہ چیزیں دے اور موسا علیہ السلاۃ والسلام سے لے کر حضرت داؤد علیہ السلاۃ والسلام کے زمانے تک بڑے اتار چڑھاؤ آئے ہیں اور قرآن نے اس کا ذکر کہیں کہیں پہ کیا ہے اور پہلی مرتبہ جہاں پہنچ کے بنی اسرائیل میں نبوت اور بادشاہت جمع ہو گئی وہ آخری دور جو ان کا تھا اس میں پہلی مرتبہ اس پہ داؤد علیہ السلاۃ والسلام بادشاہ بھی تھے اور خدا کے پیغمبر بھی تھے پھر سلیمان علیہ السلام آئے ہیں اور ان کے بعد پھر ان کی امت کا زوال شروع ہوا ہے یہاں تک کہ ان میں آخری پیغمبر جو مبوس ہوئے ہیں وہ اس عیسیٰ علیہ السلام تھے جو اللہ کے رسول تھے اور انہیں اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا اور ذکر اور یاحا علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا پندرہ رکوع جو مسلسل ہم نے آپ سے دس رکوع ارض کیے ہیں کہ ان میں مسلسل بنی اسرائیل کی چیزیں ہیں اس میں ایک چیز جس پہ آپ کو خود سوچنا چاہیے لکھنا چاہیے پڑھنا چاہیے ان دو چیزوں کو الگ الگ کرنا چاہیے ایک ہے یہودی اور ایک ہے بنی صرائف یہودیت مذہب تھا اور بنی اسرائیل الگ ایک قوم ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بنی اسرائیل والے ہیں یہ سارے کے سارے یہودیوں بنی اسرائیل والوں نے یہودیت کو قبول کیا انہی میں بعد میں کچھ لوگوں نے عیسائیت کو قبول کیا اور انہی میں کچھ لوگ تھے جو بعد کو مسلمان بھی ہوئے صحابہ کے رضی اللہ عنہ میں ایسے لوگ تھے تابعین تھے تو بنی اسرائیل اور یہودی یہ ایک ہی چیز نہیں ہے دونوں میں فرق ہے اور پرانے ہمارے مسلمان مفسرین ان میں کم لوگ ایسے بچے ہیں جو ان دونوں کو الگ الگ رکھ سکیں ورنہ اکثر لوگوں نے بنی اسرائیل کو اور یہودیوں کو آپس میں خط ملت کر دیا جدید تحقیقات جتنی بھی اب ہو رہی ہیں اس کو آپ لوگ خود ہمت کر کے محنت کر کے دیکھیں اور الفرقان جو ریڈیو پہ پروگرام آتا ہے پاکستان میں اس میں جب عیسایت کریمہ پہ ہم پہنچے تھے تو اس وقت اس کی کچھ تفصیلات وہاں بیان کر دی تھیں آپ کو اگر رہنمائی چاہیے ہو تو آپ وہ بیانات سن لیجئے ایک اور دوسرے بنی اسرائیل اور یہودیوں میں فرق کرنا ہو تو جوش انسائکلوپیڈیا کو آپ دیکھیے دو اور تیسرے جوزفس تھے ایک اور ہیں وہ یہودی انہوں نے تاریخ لکھی ہے اور وہ تاریخ خود ہمیں بھی درکار ہے بہت تلاش کر رہے ہیں ہم قرصے سے کہ انہوں نے ہسٹری لکھی ہے جوز کی اور وہ نہیں ملتی کہیں یہ کتاب آپ کو مل جائے اسے آپ خود بھی پڑھیے ہمیں بھی بتائیے کہیں مل جائے تیسرا بہت بڑا سورس ہے اس کے حوالے ہر جگہ آپ کو ملیں گے حتیٰ کہ جوش انسائکلوپیڈیا میں بھی اسی کے حوالے ملتے ہیں اور وہ آدمی چکے ہیں بہت پرانا اسطیسا علیہ صلاح وسلام کے قریبی دور کا ہے اس لیے اس کی باتیں بڑی وزنی ہیں یہ مجھے نہیں معلوم کہ الفرقان کے ساری چیزیں وہاں ہیں یا لیکن بہت سی چیزیں ڈالی گئی جی وہاں پہ ان اور چوتھا بڑا سورس اس کو آپ سمجھنا چاہیں تو وہ عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ نے مضامین دکھے ہیں کچھ مضامین قرآن, قرآن کے عنوان سے قرآن پاک کے کچھ مسائل لکھنؤ میں ہندوستانی مسلمانوں نے بڑا بڑا کام کیا اور اللہ جزائے خیر دے ان لوگوں کو اب تو شاید ان میں سے کوئی زندہ بھی نہ رہا ہوگا لیکن لکھنؤ میں انہوں نے بڑا کام یہ کیا کہ غالباً گنگا پرشاد حال تھا کوئی ایسا اس میں انہوں نے آآ آآ انہوں نے لیکچرز کا اہتمام کیا کہ قرآن پاک پہ کچھ لیکچر زمیں دے دیں اور وہاں عبد الماج دریاوادی رحمت اللہ علیہ حیات تھے تو وہاں پہ جو لیکچرز انہوں نے دیے ہیں اس میں مولانا نے اس مسئلے کو واضح کیا کہ یہودیت الگ چیز ہے بنی اسرائیل الگ چیز ہے یہ بڑی اہم چیز ہے اور وہ کتاب جو وہاں کی ہے اب بھی لکھنؤ میں ملتی ہے عام لوگوں سے مل جائے گی کوئی اس کے لیے اتنی زیادہ تگود کی ضرورت نہیں حضرت نے بھی اس میں کئی چیزیں لکھی ہیں یہ چار پانچ سورس ہیں اگر آپ کو بھی محنت کریں اور ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں تو یہ موضوع اب تک اس قابل ہے کہ اس پہ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ بنی اسرائیل کیا ہے اور یہودی کیا تھے اور یہودیت کی ترویج اور یہ چیزیں کیسے ہوئیں کوئی ایک مسلمان بھی ابھی تک ایسا نہیں ہے جس نے مستقل اس موضوع کو ریسرچ ورک کیا اور باقاعدہ لکھا ہو کہ ان میں آخر فرق کیا تو یہ جو سورسز ہم بتا رہے ہیں اس میں آپ کو بہت کچھ مل جائے گا تفصیل کا تو اتنا وقت بھی نہیں ہے لیکن ان دو چیزوں کو آپ الگ الگ پہلے ہی سے سمجھ لیجیے ایک اور بات جو کہنی ہے وہ یہ تھی جو بات پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ جب یہ نکلے ہیں مصر سے تو است موسا علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ بارہ قبائل تھے جو نکلے ہیں قرآن اس کا ذکر کرتا ہے اور ان قبائل کی بنیاد پر آگے ان لوگوں میں تقسیم بھی ہوئی ہے یہ بھی تاریخ میں آپ کو ملے گا اور اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلاۃ وسلام سے ان کا نام بنی اسرائیل پڑا ہے اور یعقوب علیہ سلاۃ وسلام کو یعقوب اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک وہ عقب میں آئے عقب کا مطلب ہے پیچھے آئے دو بھائی کھٹے پیدا ہوئے یسو تھے ایک اور ایک یعقوب تھے تو جو پیچھے والا تھا وہ نہ بلکہ یہ ہمارے نزدیک تو نہیں ہے یہ تو عیسائیوں کے نزدیک ہے کہ وہ کہتے ہیں دو بھائی کھٹے پیدا ہوئے خیر یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئے ہوں گے تو ان میں ایک طبقہ ایسا ہے یہ تورات میں بھی آتا ہے پھر پھر سے بات شروع کرتے ہیں تورات میں یہ آتا ہے کہ اس سے یاقوب ان کا بھائی عیسو اکٹھے پیدا ہوئے تو عیسو پہلے تھا اور یاقوب بعد میں تھا اور یاقوب کہتے ہیں اس کو جو عقب میں آئے پیچھے سے پیچھے کو آئے بعد کو آئے تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کا نام یاقوب پڑا اور دوسری بات بہت ہی خراب انہوں نے لکھی ہے کہ اللہ تعالی اس کا مقصد مطلب صرف اس کا مفہوم یہ کہ زمین پہ آئے اور لڑائی شروع ہوئی کشتی شروع ہوئی لڑائی تو نہیں کشتی شروع ہوئی حضرت یعقوب علیہ سلاۃ والسلام سے اللہ تعالی کی اور صبح ہو گئی اور یعقوب علیہ السلام نے اس کو گرا دیا نیچے تو صبح یعقوب علیہ السلام کو پتا چلا کہ تو اللہ ہے علی جیتا پھر بھی نہیں خدا یہ بھی ہے اور اب تک بائبل میں یہ مل جائے گا تو یعقوب علیہ السلام کو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام سے کہ ہم آپ کو آپ کا بیٹا اسحاق دیں گے اور اسحاق کے بعد ہم یعقوب دیں گے اور ہم سب کو نبی بنائیں گے تو چونکہ وہ پوتے تھے حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کے بڑی دھاک تھی بڑا روک تھا نبوت کا گھرانہ تھا لوگ بڑا عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے یعقوب علیہ سلاۃ السلام کا نام تھا اسرائیل اللہ کا بندہ اسرا اور ایل کا مرکب ہے یہ اور چوتھے پارے کے بالکل شروع میں اللہ نے کہا کل تام کا نہ بنی اسرائیل سارے کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے یہودیوں نے اعتراض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور کہا اگر تم خدا کے رسول ہو واقعی تو اونٹ کا گوشت آپ کیوں کھاتے ہیں اونٹ تو انبیاء علیہ سلام پہ حرام رہا اللہ تعالی نے اس پر وہی نازل کی اور اللہ نے کہا سارے کھانے حلال تھے جائز تھے اللہ ما حرم اسرائیل والا نف ہی سوائے اس کھانے کے جو اسرائیل نے خود اپنے لیے حرام کیا تھا اور اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام ہوا یہ کہ انہیں بیماری ہو گئی اور کن نے سا کی اور یہ بیماری ایسی ہے کہ ٹانگ میں ایک رگ ہوتی ہے اور ٹانگ میں شدید تکلیف شروع ہو جاتی ہے آدمی تڑک جاتا ہے چلنا تو درکنار لیٹنا مشکل ہو جاتا ہے اس بیماری کو کہتے ہیں اردو میں کنسا کن یہ یعقوب علیہ سلاۃ والسلام جب ہوئی تو انہوں نے کہا اللہ اگر یہ بیماری سے مجھے شفا مل جائے تو جو چیز مجھے سب سے اچھی لگتی ہے میں اس کو چھوڑ دوں گا نظر مانی انہوں نے اور سب سے زیادہ پسندیدہ انہیں اونٹ کا گوشت لگتا تھا انہوں نے اسے چھوڑ دیا اللہ نے فرمایا کہ اسرائیل نے خود اپنے لیے حرام کیا تھا اللہ نے حرام نہیں کیا تھا ان اسرائیل کے بارہ بیٹے ہوئے اور جو آگے کو نسلیں چلی ہیں یہ بنی اسرائیل تھے یعقوب علیہ السلاۃ والسلام ان کے بیٹے حضد یوسف تھے بنیامین تھے دس بھائی اور تھے یہ ہیں بنی اسرائیل اور اصل وطن ان کا شام تھا ہجرت کر کے چلے گئے حضد یوسف علیہ السلاۃ والسلام کے پاس جب مصر کی بادشاہت ملی اس کے بعد یہ نکلے ہیں اس وقت جب موسا علیہ صلاحت والسلام نکلے ہیں تو یہ تو تھی ان کی مختصر سی تاریخ اور جو کام کرنے کا ہے وہ بھی آپ سے عرض کیا کہ مسلمانوں کو یہ کام کرنا چاہیے اب بنی اسرائیل کا یہاں سے جو تذکرہ اللہ تعالی نے شروع کیا ہے اور دس رکوع اس میں مسلسل چلتے چلے گئے ہیں اس پہلے رکوع کو جسے آج ہم پڑھتے ہیں اس کو آپ دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ نے مخاطب بنائے ہیں ان کے علماء اور اس کے بعد جو رقو آ رہا ہے آگے وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب سے ان یہودیوں کو کہنا شروع کیا ہے کہ تم صحیح معنی میں مسلمان بن جاؤ اور یہودیوں کے جو باپ دادا پر انعامات تھے ان کا اللہ نے ذکر کیا ہے یہ پہلی نو ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ پہلے پہلا مخاطبہ ہے خدا تعالی کا یہودیوں کے ساتھ اور اللہ نے کہا کہ تمہارے باپ ایسے تھے دادے ایسے تھے فلاں ایسے تھے فلان ایسے تھے یہ یہ ہمارے ان پہ انعامات ہوئے اور دیکھو تم کسی طرح ان چیزوں کو غور کرو یاد کرو اور آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں ان کی پیروی کرو اس کے بعد دوسری چیز جو بیان کرنی ہے ان دس رکوات میں وہ یہ کہ اللہ تعالی نے دوسری چیز ان کے آباء اجداد کی برائیوں کا بیان کیا کہ وہ یہ خدا کی نافرمانیاں کرتے رہے اور اس وجہ سے خدا کے عذاب کے مستحق ٹھہر پھر تیسری چیز اللہ تعالی نے بیان کی کہ بنی اسرائیل اب جو تم لوگ ہو تمہارے بد امال یہ یہ ہیں اور اس قرآن کے نازل ہوتے وقت تمہاری تعریف یہ ہے یہ تیسری چیز ہے اور انشاءاللہ اس کو بھی اس تفصیل سے ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اور چوتھی چیز یہ بیان کی ہے کہ ان کی بدعمالیاں تو ایک طرف رہیں تمہارے باپ دادا تو ایسے تھے جو انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے رہیں جھٹلاتے رہیں یہ جرم ہے جو تم لوگوں نے کیے اور اس کے بعد پانچویں چیز بیان کی ہے کہ وہ تمہارے باپ دادا تھے جو قتل اور جھٹلانا انبیاء علیہ السلام کا اس کے مرتکب ہوئے اور اب تمہارا حال یہ ہے کہ یہ ہمارے پاک نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور تم ان کو بھی جھٹلا رہے ہو حالانکہ ان کے آنے سے پہلے تم ان کے منتظر تھے یہ یہاں سے لے کر اور پندرہویں رکوع تک ساری کی ساری چیزیں چلتی چلی جا رہی ہیں اور ہم آپ کو ایک ایک رکوع میں بتاتے جائیں گے کہ یہاں کیا کیا چیزیں اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی ہیں. اس رکوع میں اللہ نے شروع کی ہے بات بنی اسرائیل کے علماء سے اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بات جو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے کہی تھی وہ کہتے تھے کہ کسی بھی قوم میں جب تین انصر خراب ہو جائیں تو وہ قوم وہ امت مر جاتی ہے ایک بادشاہ خراب ہو جائیں تو دین تباہ ہو جاتا ہے اور بادشاہ جب ٹھیک ہوں تو دین قائم رہتا ہے یہ جتنی مساعی ہندوستان میں محنتیں آپ دیکھتے ہیں حسط معین الدین چشتی اور وہ خواجہ وہ بختار کاکی اور ہسپ نظام الدین اولیا اور حسف صابر کلیری اور, اور یہ جتنے حضرات تھے راہم بلا شک و شبہ انہوں نے اسلام کے لیے بڑی محنت کی اور قربانیاں دیں اور ہزاروں اور لاکھوں افراد کو اسلام میں داخل کیا لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان سب کی پشت پر ایک مضبوط اسلامی حکومت بھی قائم تھی اور اسلام کی حکومت اور غلبہ تھا اور یہ لوگ اس کے سائے میں کام کرتے رہے ان حضرات نے اپنے تقوی نیکی کی بنا پر حکومت سے کوئی تعلق نہیں رکھا ایک درہم ایک پائی انہوں نے حکومت سے نہیں لی لیکن امن کا ماحول تھا آشتی کا اور انہیں کام کرنے کی اجازت تھی نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کام ہوتا رہا اور اسلام پھیلتا رہا اتنے احسانات تھے ان کے کہ آپ نہرو کو اگر پڑھیں گے تو جو اس نے اندرا کے نام خطوط لکھے ہیں اپنی بیٹی کے نام اس نے لکھا ہے کہ اگر یہ لوگ آتے رہتے معین الدین چشتی اور یہ حضرات رشیف لائے تھے اگر یہ لوگ آتے رہتے اسی حساب سے تو ہندو مت ہندوستان میں ختم ہو گیا ہوتا اور آج ہمارے مذہب کا وجود بھی باقی نہ رہتا یہ تو درمیان میں محمود وزنوی آگئے اور تلوار آ گئی تو ہندووں کو احساس ہوا کہ اپنے آپ کو بچاؤ ورنہ یہ تمہیں مار دیں گے اگر یہ تلوار درمیان میں نہ آتی تو ہمارا مذہب ختم ہو جاتا ہے یہ تاریخی تجزیہ یہ خیر اس پہ بحث جو بھی ہو سکتی ہو اس سے غرض نہیں ہمیں مگر یہ جو مضبوط اسلامی حکومت تھی اس اسلامی حکومتوں نے بڑے کام کیے ہیں کہ صوفیہ اطمینان سے اپنا کام کرتے رہے جابز تھی لوگوں کے پاس پیسہ تھا لوگوں کے پاس لوگوں کے پاس بڑی بڑی زمینداریاں جاگیر تھے سارے کام ہوئے تو ایک تو بادشاہ ہیں جب یہ خراب ہو جائیں تو مذہب بگڑ جاتا ہے اور دوسری چیز عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ عر کہتے تھے کہ جو تباہ کرتی ہے لوگوں کو وہ ان کے علماء ہے اگر مولوی خراب ہو جائیں اور بگڑ جائیں تو امت برباد ہو جاتی وجہ اس کی یہ ہے جو ممبر آپ دیکھتے ہیں نا یہ تربیت کرتا ہے لوگوں کی یہ تعلیم دیتا ہے لوگوں کو تو اگر ممبر سے تعلیم اور تربیت نہیں ہوگی تو لوگ دین کی تعلیم حاصل کرنے کہاں جائیں گے ہر جمعے کو ہماری مساجد میں چھوٹے چھوٹے جلسے ہی ہوتے ہیں جلسیاں کہہ لیجئے سو دو سو آدمی آخر نماز پڑھنے آتا ہی ہے تو اگر ممبر سے تربیت ہوتی رہے اور تعلیم ہوتی رہے لوگوں کی قرآن پاک پڑھایا جائے حدیث پڑھائی جائے صحیح چیزیں بیان کی جائیں اور سیاست سے کچھ عرصے کے لیے اجتناب کر لیا جائے تو جو اس مسجد میں نماز پڑھیں گے جو بھی جمعے کو آئیں گے دین سیکھ کے جائیں اسی لیے اب بھی یہ حال ہے کہ وہ مساجد جہاں کے خطیب جہاں کے مولوی صاحبان پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہاں کے لوگوں میں اور دوسری مساجد کو دیکھ لیں فرق پڑ جاتا ہے کیونکہ تعلیم نہیں نہ ہوتی اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب جو ہیں وہ پڑھتے نہیں جنہیں پڑھنا چاہیے تھا وہ نہیں پڑھتے تو جمعے میں تقریر کیا ہوتی ہے پھر وہ تقریر ہوتی ہے یا تو اس موضوع پہ کہ سیاست کیا اور انٹرنیشنل لیول کی سیاست اور جو سننے والے ہوتے ہیں وہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو مول صاحب سے زیادہ سیاست جانتے ہوتے ہیں اور وہ بھی دل میں ہنستے ہیں کہ چھوڑیے حضرت ان باتوں کو ہم آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں کام کی بات کرو اور اگر اس پہ بس نہیں چلتا تو پھر وہ بجائے اس کے کہ پوزیٹو تعلیم دیں بالعموم نگیٹو تعلیم ہوتی ہے کہ فلاں یہ ہے فلاں یہ ہے اس کا عقیدہ یہ ہے اس کو مارو اس کو کاٹو یہ, یہ کرو یہ کرو یہ کرو تو وہ جو تربیت ممبر نے کرنی تھی وہ تربیت نہیں ہوتی وہ تعلیم نہیں ہوتی تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ پھر کہاں جائیں لوگ تباہ ہو جاتے ہیں اور تیسری چیز عبداللہ ابن مبارک رحمتہ اللہ علیہ نے کہی کہ جو قوم کو تباہ کر دیتی ہے امت کو وہ پیروں کا بگڑ جانا ہے خانقاہیں بگڑ جائیں سجادہ نشین بگڑ جائیں ان میں جو ان کا اصل کام تھا وہ لوگوں کی تربیت تھی لوگ وہاں جاتے تھے مشائق سے تعلیم سے زیادہ وہ تربیت حاصل کرتے تھے وہ شیخ کو دیکھتے تھے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کیسے پیدا ہوتا ہے وہ دیکھتے تھے شیخ اللہ نے کتنا علم دیا ہے وہ یہ دیکھتے تھے کہ شیخ دنیا سے کتنے بے رغبت ہیں وہ یہ دیکھتے تھے کہ ہمارے مشائق اللہ کے لیے قربانی کتنی دیتے ہیں وہ یہ دیکھتے تھے کہ شیخ کی مجلس میں غیبت نہیں ہوتی ان کی مجلس میں حسد نہیں ہوتا ان کی مجلس میں کبھی کسی پر تنقید بیجا ایسی چیزیں نہیں ہوتی تو اس سے وہ سیکھتے تھے کہ ایک اچھے مسلمان اچھے انسان ہم کیسے بن سکتے ہیں تو جب کسی قوم میں مشائق بگڑ جائیں علماء بگڑ جائیں اور بادشاہ بگڑ جائیں تو بس پھر وہ اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے پھر وہ نہیں اٹھتی عبد ابن مبارک رحمتہ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی دوسری صدی ہجری میں آج سے بارہ سو برس پہل اور یہاں پر قرآن کو دیکھیں گے آپ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع کیا ہے اور سب سے پہلے اللہ نے ان کے علماء پر تنقید کی ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء کیسے ہو گئے ہیں اور ارشاد فرمایا ہے کہ یا بنی اسرائیل اللہ علیکم اس رکو میں بنی اسرائیل کے علماء کے لیے آٹھ چیزوں کا اللہ نے حکم دیا اور چار چیزوں سے اللہ تعالی نے منع کیا پہلے آپ ان کو دیکھ لیجئے پھر اس کی تشریح کرتے ہیں آٹھ چیزوں میں سے پہلی چیز جس کا اللہ نے حکم دیا ہے فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اسکرو نعمتی اللہ انام تو علیکم اے بنی اسرائیل والو یاد کرو ان انعام اس انعام کو جو میں نے تم پہ کیا یہ پہلا حکم کہ میرے انعام کو یاد کرو دوسرا حکم دیا ہے وہ اوفوب آہدی جو میرا وعدہ تھا تم اسے پورا کرو اوفی بیاہ دے کم میں اپنے وعدے کو تمہارے ساتھ پورا کروں گا دو کام وہ فرحون اور صرف مجھ ہی سے ڈرو تین کام وہ آمین اور ایمان لاؤ بما انزلتو جو چیز میں نے نازل کی ہے مصدقن وہ چیز تصدیق کرتی ہے لیما معکم اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے کتنے کام ہو گئے چار آٹھ کام آٹھ کام اور چار چیزوں سے منع کیا ہے تو چار کام یہ ہو گئے ولا تک ابلا کافرم بے اور تم سب سے پہلے کافر نہ بنو یہ پہلی چیز ہے جس سے منع کر دیا تین چیزیں اور آئیں گی ولا تشترو بھی آیاتی سمن کا اور تھوڑے تھوڑے پیسوں کے عوض میری آیتیں فروخت نہ کرو یہ دوسرا کام ہے جس سے منع کیا ہے چار چیزوں سے روکنا تھا نا اور آٹھ چیزوں کا حکم ہے چار چیزیں حکم میں گزر گئیں دوسری نفی ہو گئی دو کاموں کی نفی ہوگی وہ یہ آیا, ایا اور صرف مجھ سے ہی ڈرو یہ در حقیقت کوئی نئی بات نہیں ہے یہ جو پہلی آئے کے آخر پہ تنا ای نا وہ آیا فرحون مجھ سے ڈرو یہ وہی ہے اسی کو تیسرے کام کو پھر دوہرا رہے ولاطل <التلوث> بس الحق کا <الباطل> اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ یہ تیسری چیز ہے جو منا ہو گئی وہ تخت <مُلحق> اور حق کو مت چھپاؤ یہ چوتھی چیز ہے جو منا ہو گئی چار منعی آ گئی چار چیزوں سے روکنا آ گیا آٹھ کاموں کا حکم تھا چار گزر گئے دیکھیے ون تم تالمن واقعی اور نماز کو قائم کرو یہ پانچواں حکم آ گیا وہ آت اور زکات کو دو یہ چھٹا حکم آ گیا ورکار راکیم اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ ساتواں حکم آ گیا اتا مرون بنی اسرائیل کے علماء تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو پتن سونا گم اور تم خود نیکی نہیں کرتے ون تم تتلون الکتاب حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو افلا تعقلون کیا عقل سے کام نہیں لیتے وسطین صبر وسل اور اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے یہ آٹھواں حکم آ گیا ہے تو یہ آٹھ حکم ہو گئے اور چار چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس رقو میں یہ بنی استعیل کے علماء کے متعلق ہے اللہ تعالی نے ان کو یہ ارشاد فرمایا ٹھیک <تصفيق> ہے سر اب دیکھیے اس کو شروع کرتے ہیں